اب آپ اس مبارک سلسلے کا اٹھاروں حلقہ سے فرمائیں ایسی شادی کروں گا کہ مدین پاک میں ایسی شادی نہیں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹھ بیٹھی بیٹھ ہوئی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ حدیب بیٹھے تھے اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں شراب پی رہے تھے شراب ابھی آرام کہ ہوا نہیں تھا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 میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل آپ حمزہ آپ کے چچے حمزہ نے کیا کیا آپ نے کیا چلیں دیکھو تو صحیح حضور کہتے ہیں میں لے آیا حضرت میرے ساتھ آ گئے آگے آئے دن آپ کباب پک رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کہ حمزہ ماں فعل اس نے اسے اٹھا کے دیکھا کہنے کا حل تم الاب آبائی معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کوئی ملازم کو نوکر ہو کیا کہنے آئے کیا بات حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی یہ بےچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے چلو میں بدلا دوں گا اس کے بجائے آپ کو دو میں دوں گا اب میں چاچے کو کیا کہوں چونکہ چاچا بھی تو بڑا عظمت ہے نا باپ کے مقام پر حضور چپ کر کے واپس آ گئے حضرت علی فرما دے ہیں حضور چلے گئے میں مسجد نبی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا گویا کہ میرے آنسو بہ رہے ہیں فمر ربی عثمان عنہ تھوڑی دیر گزری کے حضرت عثمان وہاں سے گزرے پر علی وکالی ان نے فرمایا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے بی بی فاطمت کی شادی پر راضی ہو گئے اب میرے پاس عثمان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 فیصلہ ہو جائے اب یہ مارگا بن جائے اب یہ جہاد بن جائے اب یہ غزوہ بن جائے اب یہ ذاتی اغراض پہ باقی ہے تو بیفات بی جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی اور حضرت عثمان کی پہلی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان بہت بڑا خویح. اسی کا نام ہے بنی غطفان اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ غز ایک کنواں آ... تھا عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا جیسے ہمارے ابھی سہارا میں روہی کے علاقوں میں چولستان میں ابھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں فلاں فلاں فلاں فلاں اس کے نام اسی طرح عرب میں مینا ہوتے ماں او بدر امر ما فلان تو یہ حضور صلی اللہ وسلم جب غزبے کے لیے نکلے تو امر پیا بنی غطفان کے اچھا خدا کی شان دیکھیں یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور دور دور دور چلے گئے ایک درخت کے لیے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اب وہ پہاڑوں اچھا میں ایک آدمی کی نظر پڑی وہ اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر جب اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ دور دور ہیں ان نے کہا ایو رجل بن بنکو نے کہا کہ آج موقع ہے کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی تو ان میں ایک شخص تھا زعتور کہا بات ہے تو کہا کہا میں جاؤ اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا چونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے سب درخت ہو اچھا حضور بھی لیٹ گئے حضور بھی آرام بھی. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, بھی آرام میں ہیں اور وہ ایسا ایستا آہستہ آہستہ ایستا ایسے طریقے سے پہنچا کہ آ کے فوراً تلوار نکالی تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی کہنے لگا بین کامیا محمد کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے بلائیں اپنے سہاوق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 اور جب وہ اصل میں سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا لوگوں کو تو پتا نہیں تھا وہ وہاں کھڑے ہو گئے رام تو درخت سے آواز آتی رام رام رام لوگ کافر ہو جاتے ہندو ہندوستان دیکھو جی میرے کہنے تھے درخت بولتا ہے ہندو قوم بڑی بکار قوم ابھی دیکھا نہیں کھڑی تھا ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا بڑی عمر پیارے کو پیاس لگ گئی یا بچپن میں اس کو پلایا نہیں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 وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں ہم تو زندہ پی رہے ہیں نہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے حرام ہے غلط ہے اس پی رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر ہے غیر اللہ کے نام پر منت ہے کیسے حلال ہے پی رے تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو ایک اللہ والے تھے وہ آئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو درخت خراب رام کرتے انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤ تم ادھر ہو جاؤ ادھر ہو گیا انہوں نے کہا اب کہو اب کیسے کہے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 صالحین ین اور سب میرے جیسے ہو جائیں پھر یہ دنیا ذائب قائم ہی نہیں رہ سکتی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ فنا تب ہوگی حتہ لا کالو فل اللہ اللہ جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں تو دنیا چل رہی حضور نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ سے کہاں پر تلوار تلوار گر گئی خود بھی گر گیا حضور اٹھے حضور باغ نے تلوار پکڑ لی حضور نے فرمایا منی مَن اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ اپنے خل احسان سے احسان کر دیں تو الگ بات ہے ورنہ میں کوئی اب ریات کا مستحق ہوں اور میں اچھا جاؤ دوڑ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا ولہ جب میں نے تلوار کھینچی نا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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا کارزار بنا ہوا تھا حضور پاک نے روکا بہرحال وہ عورت بچ گئی لیکن مسلمان بھی مارا گیا ادرتی یہودی بھی مارا گیا حضور نے فرمایا دیکھو بنی قید کا اپنے سرداروں کو بلاؤ اور بیٹھ کے بعد. بات بات ہوئی حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے یاد تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار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 نے فراضور نے فرمایا گداری انہوں نے کی ہے مسلمانوں نے کوئی نقد یاد کیا ان کا تمہارا معاہدہ تھا کیا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لیکن جب اس نے مجبور کر دیا حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا لے جاؤ لیکن بنی کہنا کا گھبرا گئے اور ایسا ایسا انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا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 روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے اللہ کی شاہ نے ایک آدمی تھے نعیم ابن مسعود اور ایک تھے سلیم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے شراب پیتے پیتے نعیم ابن مسعود جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھئی یہ بتایا تمہیں میں اب بنا تو قافلہ اب جا رہا ہے اور قافلہ ایسا اور گیا سلیم نے اور کھولا اور کھولا وہ کھلتا گیا شرابی آدمی سارے معلومات ہو گئے اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ قافلہ بھی انکار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 نہ ہماری تجارت محبوب ہے نہ تو ہم پر زندہ نہیں رہ سکتے اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ اس نے احابیش بنو غطفان تمام قبائل کو اکٹھا کیا کہا چندہ کرو ہم اس مسلمانوں پر حملہ کریں اب جنگ احد کے اسواق پیدا ہوئے شروع ہوئے زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی باخر و دعوانہ مرادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں درو سے سیرت طیبہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ ولادت سے ہم غز بدر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 ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہیں اس نے کہا حضور وہ فی عراقنا عراق کے لئے میں دعا مانگیں اللہم مبارک لنا فی یمننا اللہم مبارک لنا فی شامنا اس نے کہا حضور میں حربانی کریں وہ نجت العراق کے لئے دعا مانگیں فی امیرتنا و امیرت احلنا ہمارے لئے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی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 روافظ ہوں خبارد ہوں نواسب ہوں قدریہ ہوں جبریہ ہوں کرابیا ہوں مشبہ ہوں سب تمام فتن وہاں سے پیدا متضلا کے جتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے عبداللہ ابن سبا وہاں سے نکلا حسن نے سبا وہاں سے نکلا یہ شیت کے جھگڑے وہاں سے چلے یہ سارے فتن حضور ہا ہونا الفتن ہا ہونا الفتن یہاں سے فتنیں اٹھے اللہ پاک معاف کرے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا تو یہ نجد تھوڑا نہیں تھا یہ عراق تک جاتا تھا تو اب قریش مکہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم اپنے قافلے کو بھیجیں نجد عراق وہاں سے اترتا ہوا مدین منورہ سے اوپر اوپر دور آگے وہ نیچے اتر ہوں اور ان نے کہا کہ اس قافلے کے بارے میں ہم نے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 ایک نوجوان بچی بالکل میرے خیال میں بیس سال کی لڑکی ہوگی دور سے بیچاری دوڑتی آئی وہ پتا نہیں اس کو وہ اکثر نہیں ملا وہ سیڑھی چھانگ کے کی بےچاری بھاگتے بھاگتے آئی اور السلام علیکم السلام علیکم نے کہا کیا ہو گیا آنا مسلم آنا آنا آنا کیا, کیا, کیا ہو گیا تمہیں تو کہا میں مسلمان ہوں میں نے دیکھا نا آپ کے عربی لباس کو تو میں نے کہا مسلمان ہیں تو میں نے جا کے سلام کرو بھائی تم کون ہو اللہ کی بندی اس نے کہا میں ترک سے ہوں ترکی سے ہوں یہاں میں پڑھ رہی ہوں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 انٹورگیشن کے بڑے بڑے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو شراب پلا کے تفتیش کرتے ہیں نشے میں آ گیا بات کھل گئی بس چھڑ گیا آدمی اس کے کہ اس کو مارتے رہے تو وہ ان کے بعد اب یہ ایسے تھے تو وہ جناب کھل گیا اس نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور اس دفعہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب وہ ہمارا قافلہ نکلے گا شام سے اور نجد علی راگ سے اور فلاں فلاں وادیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو کیا پتا برامد دینے والوں کو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 اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانا چاہیے باہر جا کے لڑے جو شہر میں ہے نا کسی کو کیا پتا اب لڑے ہیں کہ نہیں لڑائے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم بھی ہی لڑے ہیں نا بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں ہیں تو اس کی رائے اپنی تھی لیکن صحابہ کا جوش خروش دیکھنے کے بعد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 اور جنگل کے بگیاڑ آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑ آپ لوگوں نے یہیں کھڑے رہنا انہوں نے کہا جی حاضر ٹھیک اسی طرح پھر صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان میں کچھ میسرا کچھ منا اور کچھ کی درے پہ ڈپٹی لگی ابو سفیان بھی آ گیا اور ابو سفیان پورے کافلے کی قیادت کر رہا تھا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 کا حکم تھا کہ ہم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا لہذا تم ایسا نہ کرو انہوں کہا اللہ کے بندے بات کو سمجھو مقصد یہ تھا کہ جنگ میں جب تک خطرہ ہے جب تک خوف ہے کوئی آدمی تاکہ ادھر سے آ کر ہملہ ہم ہم نہ کر دے لیکن جب کافر جنگ ہار گیا شکست کا گئے دیکھا نہیں وہ تو بھاگ رہے انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن صحابہ نے بات نہ مانی جس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ اتاب ہے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 مالی گنی جمع کر رہے ہیں بڑے آرام سے بھاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تلواروں پر رکھ لیا نا مسلمانوں کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ وقت فشل قتل مسلم مسلمانوں میں قتل ایسے ہو گیا کہ جیسے نوزب اللہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ گاجر کٹتی ہے مولی کٹتی ہے مسلمان ایسے کٹ گئے دو جہاں کو اتنی زبردست حملہ ہوا اور چوٹ لگی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 صحابہ جناب ایک پہ ایک بےچارے گر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے صحابہ نے بھی جان کی بازی لگا دی سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا علی سیدنا حمزہ بڑے بڑے جنگجو صحابہ حضرت بن عبدالرحمٰن سب نے پھر اپنا زور لگایا کافروں کا وہاں سے زور چلا اب وہ حضور کو لے کر سامنے پہاڑ کیوں کے قریب تھا چاہتے تھے کہ کسی طرح پہاڑ پہ ہم چڑھ جائیں تاکہ ان سے دور تو ہو جائیں نا تاکہ کچھ حضور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 سے سے پھر عبد اور زور لگایا تو کیل نکل آئی لیکن اس کے نکلنے سے تو خون کے فوارے پھوٹ اب صحابہ کوشش کر رہے ہیں خون بند نہیں ہوتا سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب کے کیمپ میں تھی انہیں اطلاع ملی تو سید آفادہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پتا نہیں کیسے عقل عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے گھر میں حسیر عربی میں حسیر ہم کہتے ہیں پرچا ہوتا ہے یہ کھجور جی کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے آپ کی ہیں جسے ہم کہتے ہیں چٹائی اردو میں چٹائی کہتے ہیں عربی میں اس کو حسیر ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو جلایا اور وہ ایک پرچہ یا چٹائی جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے وہ تو حوثی ایسی چیز ہے نا تو جب جل کے وہ راکھ بنی تو وہ گرم گرم راکھ لے کر نے حضور کے زخم پہ رکھا بس وہ رکھنے کی دیر تھی دی وہ جم گئی اور خون بند اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا خون بند ہوا اور دانت مبارک شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے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 الٹے کا پڑاؤ تھا گھوڑے سے اترا اور رو رہا ہے اور چیخ ہے جانوروں کی طرح تو سارے ہو گئے کہا کیا ہو گیا کہا تمہیں کیا ہو گیا انہوں نے کہا مجھے نبی نے قتل کر دے کہا زندہ بیٹھے ہو کہا قتل ہو گئے ہو بد سامنے تو بیٹھے ہو لالا قطر نہیں رسول اللہ کا پاگل آدمی زندہ بیٹھے ہوئے ہو کیا ہے تمہیں نے کہا یہ شرم نہیں آتی یہ زخم ہے جیسے بندے مر جاتے ایک خراش لگ گئی ہے لگ گئی بات ختم ہو گئی او کہا کہ نہیں کیوں نبی نے کہا ہے نا بس قطرہ نہیں وہ حقبد مجھے محمد مار دیا بس خدا کی قدرت ہے وہ اس اسی یہی زخم ایسا اس کو لگا کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر رسول اللہ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 اب آپ فرمائے تو جواب دو آپ نے ہاں جواب دو اللہ اعلی وا اجل اس نے کہا نا او لو ہو نے فرمایا تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل, اجل, اجل اب اس نے پھر آ کر کہ الزا والا لکھم کیا کی وجہ سے عزت ہمیں ملی ہے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 تو ابھی تک بھی اسی لباس میں چلیں کافروں کے مقابلے پر دیکھیں فوراً شکست ہوئی ہے ابھی آنے کتنا ایک دن دو دن بھی نہیں گزرے حضور نے حکم دیا کہ سب مسلمان تیار ہو جاؤ لیکن شرط یہ ہے لا یو الا کنا بن شارا کا اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے صرف وہ جائیں گے جو میں ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہیں جائے گا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 لوگ تو کہیں گے کہ وہ تو تمہارے پیچھے سے تم بھاگ آئے ہو تو فرار بھی تو ہمارے مقدر میں لکھا گیا نہ تو ہم مدینے منورہ پر قبضہ کر سکے نہ سرکار دو جہاں کو شہید کر سکے نہ ابو ابکر اوبر کو شہید کر سکے اور اب وہ تو مدینے سے نکل کر ہمارے تاقوب میں آ رہے اور ہم بھاگ رہے ہیں تو ساری زندگی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ اچھے آدمی سے تین ہزار گلش کر لے گئے گیا اور بھاگ بھی تم آئے اس نے ایک رجل ایک آدمی تھا بنو خزا کا خزائی اس کو بھیجا کہ تم جا کر کچھ ایسی کہانی بناؤ کہ مسلمانوں کے دل میں ایسا روب پڑ جائے نا کہ بس وہ ڈر جائیں اور رک جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعکب کرتے کرتے آ جائیں اور ہم مارے جائیں ربد گئے بنو خزا وہ گھوڑے پہ دوڑا اور آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ملا اور حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے قریش کا ان نے کہا ص اللہ قریش تو بالکل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 اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر انیس سمعت فرمائیں